اے غیب کی خبریں بتانی والے مب اللہ کا یوں ہی خوف رکے نہ اور کافروں اور منفقو ہے کی نہ سننا بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے